الحمد الحمدللہ الحمد لل والسلام على وسلام اللہ جمیل خصوصا على خصوصاً علیٰ محمد المصطفى اما بعد باب ما جاء فی عبادتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مغیرت بن صعبۃ رضی اللہ عن قال صلی اللہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم خطہ انتخفت قدمہ فقیر له اطکلف حاضہ وقد غفر اللہ علیہ کا ماتقم امن ظمبہ ماتا اخر قالا افلا اکونا افدن شکورہ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک باب قائم فرمایا باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ اقا علیہ اسرات وسلام کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقامات فرمایا تھا اور آپ معصوم تھے تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں معصوم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو تمام قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نبوت سے پہلے نبوت سے بعد ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں عام انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے انبیاء کرام جتنے ہیں وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے تو آق علیہ اصلاۃ والسلام بھی معصوم تھے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ مشقت اٹھاتے تھے عبادت کے اندر تو صحابہ اکرام بعض دفعہ دیکھتے تھے اور وہ آپ سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں آپ بخشے بخشائے تو یہاں کافی ساری احادیث امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے جن میں پہلی تین حادیث اسی بارے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اتنے لمبے نوافل پڑھتے تھے حتٰ ان تخفت قدمہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا پاؤں سوج جاتے تھے تو صحابہ نے یارس کی کہ اتکلف و یا رسول اللہ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں وقت غفر اللہ اللہ ما تقدم من ضمے کا تاخر آخر آپ تو بخشے بخشائیں اعلی فلاں شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عام انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ بخشے بخشائے تھے آپ معصوم تھے آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور شکر کرنے کے لیے آپ اللہ کی عبادت فرما کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو آپ بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے وہ سید نابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اقلیۃ وسام یوسلی حطہ تریم قدمہ آپ اتنا نوافل اتنے لمبے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورما آ جاتا تو صاحب یارس کی یارس اللہ حاضا آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں وقت جاگ ان اللہ قد غفر تقدم ضم بے کا ماتاخر حالانکہ آپ بخشے بخش اور قرآن میں آپ کی عصمت کا اعلان ہو چکا ہے قالا فلاقون آپ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تیسری حدیث میں سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ سے اسی مضمون کی ہے کہ قالِ علیہ اسلام یقوم و یوسلی کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے تن تفق قدمہ پاؤ مبارک میں ورما جاتا تھا ف... فیوقال و لہو آپ سے عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ تف الحاضہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں وقد غفر اللہ علیہ ما تقدم ضم کا مات آخر آپ بخشے بخشائیں اللہ رب العزت کی طرف سے کالا فلاکون آپ شکورہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو تینوں احادیث میں ایک ہی مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے مزید مشقت اٹھاتا ہوں تو جب آقاصل معصوم تھے آپ اتنی زیادہ عبادت فرماتے تھے تو ہم اقال اصلاۃ السلام کی امتی ہیں گناہگار بندے ہیں ہمیں بھی اقالِ علیہ و اسلام کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی عبادت کے اندر اپنے نفس کو تھکانا چاہیے مشقت برداشت کرنی چاہیے ادھر تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نفل نماز لمبی نہیں پڑھ سکتے حالانکہ اس نفس کو خوب مشقت کا عادی بنانا چاہیے اور جتنا نفس میں مشقت ہو جتنا تکلیف ہو انسان پھر بھی کوشش کرے اور آخرت کے ثواب کو یاد کر کے آخرت کی مشقتوں کو یاد کریں کہ اگر یہاں مشقت تھوڑی سی برداشت کر لی اللہ آخرت کی مشقتیں آسان کریں گے اور یہاں جتنا اللہ کی عبادت کریں گے اللہ وہاں آخرت میں درجات بلند کریں گے گناہوں کو معاف کریں گے اس کا تصور جب انسان کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اسے کی مشقت برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور دیر تک نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اب اس کے بعد آکار اصلاۃ السلام کی نماز کی کیفیت یہاں پر منقول ہے تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی رات کی نماز سے شروع کیا گیا امی عشاء رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد حضرت اسود اسود بن یزید تعبیع ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے امی عشاء رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی باللیل رات کو تو امی عشاء نے فرمایا کہ کانا ینام اول اللیل ثم یقوم آپ کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے رات کے رات کے شروع حصے میں آرام فرماتے تھے سم یقوم اور پھر آخری حصے میں آپ قیام فرماتے تھے فیدہ کانہ جب شہری کا وقت آتا تو او اور اس وقت آپ بطر کی نماز ادا فرماتے تھے بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سمعافر آپ اس کے بعد پھر بستر پر تشریف لاتے تھے اور فیدہ کانت کان الہو حاجہ علمہ بہ اہلی بعض دفعہ آپ گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے فضا سم الزان اور جب اذان کی آواز آتی تھی وصب آپ جلدی سے اٹھتے تھے فینکانہ جنومن افاظ علیہ من الماء بعض دفعہ آپ غسل فرماتے تھے وہ اللہ توا و خراجہ الاَسلا اور بعض دفعہ وضو فرما کے نماز کے لیے تشریف لاتے تھے یہ معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقار اصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کا اجمالی بیان فرمایا اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ رات کے شروع حصے میں آرام فرماتے تھے آخری حصے میں اٹھتے تھے تاجد ادا فرماتے تھے اس کے بعد آپ وطر کی نماز ادا فرماتے تھے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے یہ مستحب طریقہ ہے اور داود علیہ سلات السلام کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے آخر صلاحات والسلام کا اکثر طریقہ بھی یہی تھا کہ شروع حصے میں آرام کرنا پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تحجد ادا فرمانا اور اس کے بعد تھوڑی دیر سو جانا اس سونے کا مقصد یہ ہے کہ تاجد کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ فجر کی نماز کے لیے انسان چستی کے ساتھ اٹھے اور پھر دن میں اس کی چستی برقرار رہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ تاجد کے لیے جلدی اٹھ کے تاجر کی نماز پڑھ کے پھر انسان تھوڑی دیر آرام کر لے تاکہ جو تھکاوٹ ہے اور جاگنے کی جو مشقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور دوبارہ ایک آرام انسان کو حاصل ہو جائے پانچویں حدیث سیدر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے انّاء انہو و انہوں نے اپنے شاگرد حضرت قریب کو بتایا کہ انہ بات آئندہ محمونہ حت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات ام المؤمنین حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں گزاری اور وہیا خالت ہُو حضرت ممونہ حضرت عبداللہ ببن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے حضد اللہ ببن عباس کی والدہ ہیں ام الفضل ام الفضل اور حضرت محمونہ آپس میں سگی بہنیں ہیں اس اعتبار سے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین آقال صلاح السلام کی زوجہ متحرہ ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علہ کی خالہ ہیں تو سید عبداللہ اپنے عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری اور میرا رات گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کے معمولات تھے وہ میں دیکھ سکوں کیونکہ اقالیہ صلاحت اسلام کی جو دن کے معمولات تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ہوتے تھے تو رات آپ گھر میں ہوتے تھے اس لیے صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رات کے معمولات معلوم کریں تو عبداللہ اباس رضی اللہ تعالیٰ چونکہ عمر میں بھی کام تھے اس وقت میں اور عطم ممونہ کے محرم بھی تھے تو فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری فرماتے فست اقدال و سادہ میں تکیے کی چوڑائی والی جانب میں سو گیا محمونہ رضی اللہ تعالیٰ تکیے میں جیسے سیدھی طرف ہوتی ہے لمبائی والی طرف میں جہاں انسان عام طور پر سر رکھتا ہے تو وہاں پر حد میں منحصو گئی یہ فرماتے ہیں میں بچا جا چکے تو میں تکیے کی چوڑائی کی جانب میں سر رکھ کے میں سو گیا وسطا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فیتولہ اقال اصرات وسلام بھی اس تقیے کی چوڑائی کی طرف میں لمبائی کی طرف میں آپ سوئی ہوتی جیسے عام انسان سوتے ہیں فنامہ رسول اللّہ صلی اللہ عسلم حتٰ ادن تصف الل آپ رات کو آپ نے آرام فرمایا یہاں تک کہ آدھی رات ہوگی اور قبلہ و بھکلیل یا تھوڑا سا آدھی رات سے پہلے فصعی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم آقا علیہ السلۃ جاگے بیدار ہوئے فجالۂ یمسخ نعمع وجہ اور آپ نے اپنے چہرہ انور سے نیند کو دور فرمایا نون کی نیند کے آثار کو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے چہرے پر ایسے تھوڑا سا آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک ایسے مل لیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان صبح اٹھے اور اپنی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیر لے تو اس سے انسان کا جو نیند جو اثرات ہوتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں انسان کا جسم جلدی ایکٹو ہو جاتا ہے تو آقال اثرات اسلام نے بھی ایسے ہی فرمایا اس کے بعد وقار الخواتیم من سورت عال عمران تو پہلا سنت مبارکہ کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ نے نیند کو دور فرمایا بعض دوسری روایات میں جو پیچھے گزر چکی ہیں گزشتہ سبا میں اس میں دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے کہ آپ نے دعائیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے سورہ عال عمران کا آخری رقو پڑا انفی خلق سماوات و وقت الافل نہارآ طل الباب یہ آخری رکوع ہے سرا عمران کا یہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ سورہ عمران کا عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ فرماتے تھے اور اس کے بعد سورا عمران کا جو آخری رکوع ہے آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے ہمیشہ بلکہ واضح روات میں یہاں تک آتا کہ آپ رات کو کئی دفعہ اٹھے ہر دفعہ آپ نے یہ عمل فرمایا کہ سورہ علیہ عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کی آپ نے تلاوت فرمائی پھر آپ کھڑے ہوئے ایک مشکیزہ تھا جو لٹکا ہوا تھا اس سے وضو فرمایا فسن الوزو اچھا وضو فرمایا اچھا مطلب اچھی طرح اضا کو آپ نے دھویا کام یوسلی پھر آپ کھڑے ہو کر آپ نے تحجد کی نماز شروع کی عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی یہ کام کیا وضو کیا اور فقم تو الا جم میں آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے پیچھے میں نے بھی نفل شروع کر دی فرماتے ہیں کہ آپ نے وزا رسول اللہ یدا اللہ راسی آپ نے دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا سماخا بی عزن یمنا پھر آپ نے میرا دایاں کان کو ایسے پکڑ کے تو مجھے آپ نے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا فصل رکاتین آپ نے دو رکعت پڑی سما رکھاتین پھر دو پڑی سما رکھاتے پھر دو پڑی سما رکھاتے پھر دو پڑھی سما رکھاتے پھر دو پڑی سما رکھاتے پھر دو پڑی چھ دفعہ آپ نے دو دو رکعت کر کے پڑھی سما اوترا پھر آپ نے وطر پڑھا تو چھ دفعہ دو دو رکعت کر کے پڑھی تو یہ کل بارہ رکعت ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی تو یہ کل پندرہ رکعت ہوگی تو اقاعص اسلام کا جو تہجد کا معمول تھا وہ مختلف تھا کبھی آپ نے پندرہ بھی پڑھی ہیں تیرہ بھی پڑھی ہیں اور کبھی آپ نے آٹھ بھی پڑھی ہیں اور اس سے کم بھی پڑھی ہیں زیادہ جو آپ کا معمول تھا وہ آٹھ کا تھا آ گیا میں عشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت آ رہی سمت سجا پھر آپ آرام فرمانے لگے سمت جا اہ المعزین پھر محزن آ فقام و فصل اللہ رکاتین آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دو رکاتیں پڑھی ہلکی سی یہ سنتیں سما خراج وسلی فصل اللہ صبح پھر آپ فجر کے لیے تشریف لے گا تو اس روایت میں رکھ آتے ہیں رکاتیں آتے ہیں چھ دفعہ آیا یعنی آپ نے بارہ رکا تاجد کی ادا فرمائے پھر آپ نے وطر ادا فرمائے اور اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا پھر آپ نے فجر کی سنت ادا فرمائی لیکن مختلف روایات میں کمی بیشی آتی ہے کیونکہ تاجد کی روا... جو روایات میں الفاظ کا اختلاف اس لیے آ کے اقص ال اسلام کا معمول بھی مختلف تھا چونکہ نفل ہے نفل انسان دو بھی پڑھ سکتا ہے چار بھی چھ بھی آٹھ بھی دس بارہ جتنا دل چاہے انسان پڑھے اس لیے اقالی اصلاۃ واللام کا مختلف معمول تھا دوسری روایت میں ابن نے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سا اشارت رکا آپ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے اب یہ تیرہ رکعت میں دس رکعت آپ کے تہجد اور تین رکعت وتریں اس کی تشریح آگے حدیث میں آ رہی امی عشا فرماتی ہیں حدیث نمبر سات کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا لم علم بل آپ جب رات کو تحجد کی نماز نہ پڑھ سکتے منا و منزالِ کا نوم نیند غالب آ جاتی اور غلط آئینہ یا آنکھیں غالب آ جاتی تھکاوٹ ہوتی صلی من میں نہار سنت اشارہ رکھا آپ دن کو بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تو تحجر اگر رات کو رہ گئے ہیں تو دن کو آپ بارہ رکعت پڑھ لیا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تحجر کی بارہ رکعت بھی پڑھی ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان بارہ رکعت پڑھے ورنہ بعض روا بلکہ اکثر روایت میں آٹھ کا بھی آ رہا ہے تو اکثر آپ آٹھ پڑھا کرتے تھے کبھی آپ نے بارہ بھی پڑھی ہیں اس لیے انسان بہتر ہے بارہ پڑھ لے آٹھ بھی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے اس سے کم بھی پڑھ لے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں نوافل ہے اس میں گنجائش ہے دوسرا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا اگر معمول رہ جائے نا اس کو انسان دوسرے وقت میں ادا کر لے تو حقالیہ اسرات علام تحاجد پڑھتے تھے تاجد کسی دن رہ گئے تو آپ نے دن کو پڑھ لی حالانکہ دن کو تو الگ نماز ہوتی ہے وہ کزا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ تاکہ وہ معمول جو رہ گئے اس کی تلافی ہو جائے تو اگر انسان کا معمول ہے روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا یا کوئی ذکر اذکار کرنے کا نوافل پڑھنے کا وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ اگلے دن کر لے یا شام کو کر لے اس کو ضرور کر لے تاکہ وہ ایک عمل اس کی روٹین برقرار رہے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انسان رات کو اس کا کوئی بھی وظیفہ رہ جائے اگلے دن وہ صبح یا ظہر سے پہلے پہلے کر لے تو اس کو رات کا ثواب لکھا جاتا ہے مثلا آپ کو رات کا سورہ ملک پڑھتے ہیں الفلامی سجدہ پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں یا کوئی نوافل پڑھتے ہیں ایک دن رہ جائیں تو آپ صبح اشراق کے وقت میں یا کسی اور وقت میں آپ وہ نوافل پڑھ لیں سورہ یاسین ہے تو وہ صبح دو دفعہ پڑھ لیں یا کوئی اور صورت ہے وہ صبح پڑھ لیں تو آپ کو رات کا ثواب مل جائے اگلے حدیث سے ذرا آپ حرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا خ قالی ساط و اسلام اداقاں آپ نے فرمایا کہ اداقاں مہادل جب تم میں سے کچھ شخص رات کو کھڑا ہو فل یافتح صلاح ہو برقعتین خفی فتح تو اپنی نماز کو دو ہلکی رکعتوں سے شروع کر یہ اخالی سات و اسلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی اور آپ نے امت کو یہی بات بتائی ہے کہ انسان کھڑا ہو جب تو دو ہلکی رکعت پڑے اس کی حکمت یہ ہے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آق علیہ صلاح و السلام نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ تین گرہ لگا دیتا ہے کا فنم لمبی رات ہے سو جاؤ لمبی رات ہے سو جاؤ لمبی رات, رات ہے سو جاؤ تین گرہ لگا دیتا ہے اس انسان صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے الحمد للہ اللہ ہریانہ بادہ ماں ماتانہ ایک گرہ کھل جاتی وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے نماز پڑھتا ہے تیسری کھل جاتی تو اس لیے آپ ہلکی رکاتے پڑھتے تھے امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ صبح جب انسان کے لیے اٹھے تو دو ہلکی رکاتیں پڑھ لے تاکہ وہ گیرا بھی جلدی کھل جائے اور دوسرا یہ کہ یہ تحیط الوضو ہوتی تھی تو تحیت الوضو ہلکی سے پڑھ لی دو رکات اس کے بعد آٹھ رکعت آپ تحجد کی پڑھا کرتے تو اس طرح کل دس رکعت ہو جاتی تھی اگلی حدیث حضرت زید بن خالد جوہنی سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ مقنہ سلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی, رات کی نماز دیکھتا ہوں فتوسط تو ابتدا میں تحیت رکاتیں طویل بہت لمبی پھر دو آتے وہ ان سے تھوڑا کم تھی مسلح رکھ آتے وہ وہ مادون اللہ تعین ان سے کام تھی سم مسلّل رکاتین وہ دون اللہ سے کام تھی وہ محدون اللہ تعین پھر اس سے کام تھی پھر آپ نے بطر پڑھے پڑھے فضال کا صلاح سا اشارہ رکھا یہ کل آپ نے تیرہ رکعات پڑھی تو تیرہ رکعات میں آٹھ رکعت تاجد ہوتے تھے اور تین رکعات آپ کے بطر ہوتے تھے اگلی حدیث میں امی عشا کی وہ اس کی مزید تشریح آ رہی اتح ابو سلما کہتے ہیں کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کئی فقان سرات و رسول اللہ, اللہ وسلسم فی رمضان حضور کی رمضان کی نماز کیسے ہوتی فقالت فرمانی لگی ماکان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عزیز و فی رمضان ولافی غیر اعلیٰ عہدا عشرہ ترقا آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے یوسلی اربان آپ چار پڑھتے تھے اللہ تعصّہ علیہ حسن النا اطول النّا آپ نہ پوچھیں کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی سما وسلی عربہ پھر آپ چار پڑھا کرتے تھے لات صن الحسن الَََََََََّ وطول تم نہ پوچھو کہ کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی پھر آپ تین پڑھتے تھے تو میں عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کی یا رسول اللہ عتنام و تو تیرا آپ وطر سے پہلے بھی آپ سو جاتے ہیں قال عائشہ انعینی یا تنامان ولا ں نام میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا جاگراؤ تو اس میں ہے آپ نے آٹھ تعجد اور تین رکعات وطر پڑھے یہ گیارہ رکاتے ہم آشا کی پہلے تیرہ کی روایت بھی گزر چکی ہے اسی میں نے بتا دیا کہ راکال اصلاحت اسلام کا عمل مختلف تھا عام عمل یہی تھا جو ہم یاشا نقل کر رہی ہیں کہ آٹھ رکعت تاجد اور تین رکعت ویتر ہوتے تھے اور یہ تحجد بہت لمبے ہوتے تھے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دو رکعت تحید الوضو آپ مختصر بھی پڑھا کرتے تھے تو اس طرح پھر دس تحجد اور تین وطر یہ تیرہ رکاتے ہو جاتی تھی یہ تین بھی اس طرح ہے تین وطر اور دس تعجد جن میں آٹھ تعجد کے اور دو تحیط الوضوع کے اور آقا اصرات اسلام کا جو عام عمل تھا وہ آٹھ اور تین کا تھا اور آٹھ میں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کی اجازت ہے یہاں سے بعض آپ نے اس نماز کو تراوی کی نماز سمجھا ہے امیاشا کے اس سوال کی وجہ سے کہ آپ نے امیاشا نے کہا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ تیرہ رکعت پڑا کرتے حالانکہ یہ جو سوال ان کا مقصد یہ تھا کہ معشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ابو سلمہ عبد عبدالرحمٰن نے کہاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تحجد کی نماز کے بارے میں سوال ہو رہا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید رمضان میں آقا علیہ السلام اسلام کی تحجد کی نماز وہ زیادہ ہو جاتی ہوگی تو امیاشہ نے کہا فرمایا کہ تاجد رمضانوں غیر رمضانوں وہ تو آپ آٹھی ہی پڑھا کرتے تھے لیکن وہ بعض دفعہ لمبے بہت ہوتے تھے تو یہ آقا علیہ سات السلام کا عمومی عمل تھا ورنہ اس سے زیادہ بھی آپ سے ثابت ہے تحجد اور تراوی دو الگ الگ نمازیں ہیں تراوی رمضان میں ہوتی ہے اور تحجد جو ہے وہ سارا سال چلتی ہے تراوی آقال اصرات اسلام نے تین دن پڑھائی ہے با جماعت پڑھائی ہے اور وہ اس وجہ سے پھر چھوڑ دیا آپ نے اس وجہ سے کہ فرمایا کہیں فرض نہ ہو جائے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تراوی کی بیس رکعت ہیں اور تحجد کی آٹھ یا بارہ رکعت ہیں اور تحجد پورا سال ہے اور وہ بغیر جماعت کے تراوی اشرف رمضان میں وہ جماعت کے ساتھ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو پھر بس دبوی میں ایک ہی جماعت شروع ہوئی اور چودہ سو سال سے امت کا اس پر اتفاق چلا آ رہا امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول چھتیس کا بھی ہے لیکن جو مشہور بات قول یہ پوری امت کا اور تقریباً اس پر اجماع ہے وہ ہے کہ تراوی وہ بیس رکعت ہیں اور تحجد جو ہے وہ آٹھ رکعت ہے اور عام روایت سے بھی یہی ثابت ہے لہٰذا یہاں جو آٹھ ہے وہ تاجد کا ہے وہ تراوی کا تذکرہ یہاں پر ہے ہی نہیں امی امیاشہ فرماتی کہ علیہ اقالیہ اسرات وسلم قانیہ وسلم احدا عشارہ رکا آپ گیارہ رکعات پڑھتے تھے یوتر و منہا بے ایک رکعت سے اس سب کو وطر بنا لیا کرتے تھے فیدہ فرغ امینا اس سجا علا شقِل اور جب آپ لیٹتے تھے تو دائیں طرف لیٹتے تھے اب اس پچھلی امیاشا کی روایت ہے اس میں چار چار ہیں اور پھر تین ہیں اس میں گیارہ رکعات کا ہے اور آخر میں ایک کے ساتھ اس کو وطر بناتے تھے تو اس روایت کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چار پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے اور پھر دو پڑھ کے اس کے ساتھ ایک اور ملا تو یہ تین وطر ہو تو یہ اقالیہ صلاحت واللام کی کل نماز جو آپ کی گیارہ رکعات ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ دو تحیت الوضو کی ملا لو تو پھر قالیہ علیہ و السلام کی تیرہ رکعات بھی جیسا پچھلی روایت میں امیاشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ وسلم و من آپ نے رات کو نو رکات بھی پڑھی ہیں یہ نو جو آپ نے پڑھی ہیں تو یہ اس میں چھ تاجد ہیں اور تین رکات اس میں وتر ہیں اگلی روایت ہے عن حزیفہ بن یمان امان اللہ وسلم رسول اللّہ صلی اللہ علّم الفضۂ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اقار صلاۃ السلام کے ساتھ نماز پڑھی فلمہ دخلاف صلاح آپ نماز میں داخل ہوئے تو قال اللہ اکبر ظول ملکوت ولجبروت ولکوریا ولازما ولاغماں کہ اللہ سب سے بڑا ہے ظلمکوت جو بادشاہت والا ہے اور والجبروت اور جو عظمتوں والا ہے ولکبریا بڑائی والا ہے بزرگی والا ہے یہ دعا اقالی علیہ و السلام نے پڑھی اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ نوافل ہیں نوافل میں اللہ اکبر کے بعد آپ کچھ کئی دعائیں ہیں جو عادی سے ثابت ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر ظلم تمام تعریف اللہ سب سے بڑا ہے جو بادشاہت والا ہے اور وجبرود غلبے والا ہے ول بڑائی والا ہے والعظمت لازمت بزرگی والا ہے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھی سبحانک اللّہ وب حمد کا یہ بھی عادیث میں آتی ہے اللہ وبا بین و بین كما کمعبات طبین المشرق والمغرب وجہ تو وجہ اللِّ فطر السما وات ولرحنیفم ومان من المشرقین ان و نسقی ومحیہ وماۃ اللہ رب العالمين العلمین الشریک البدالعمر توان المسمین یہ دعا بھی ہے اور بھی عادیث میں مختلف دعائیں ہیں آق الصلاۃ السلام تحجد میں جب آپ قیام فرماتے تھے تو سنا میں یہ ساری دعائیں یا یعنی میں کچھ دعائیں یا مختلف دعائیں آپ ان میں پڑا کرتے تھے اسی تحجد میں انسان جتنا سکے لمبی یاد کر کے بار بار پڑھا اتنی مقدار میں جتنی سورح بکرا پڑی جاتی ہے اتنا لمبا آپ نے رکو فرمایا پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو قیام بھی اتنا تھا جتنا رکو ہے اور اس میں آپ نے یہی پڑھا میرے رب کے لیے تعریفیں میرے رب کے لیے تعریفیں میرے, تعریف میرے رب کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں ربنا والم تو ربی الحم اور ربنا ولا الحمد ایک ہی مطلب ہے جو بھی پڑھیں ٹھیک ہے سجدہ پھر آپ نے سجدہ فرمایا فقا نہ سجود ہو نہمن قیام آپ کا سجود بھی آپ کے قیام کے برابر تھا سبحان ربی العالیٰ سبحان ربی العالیٰ اتنا لمبا آپ نے پڑھا پھر سر اٹھایا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اتنا تھا کہ جتنی مقدار میں آپ نے سجدہ فرمایا پھر آپ فرما رہے تھے رب اغفر فرلی رب اغفر ربلی رب رب پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی عالمران پڑھی نساء پڑھی معائدہ پڑھی یا نام پڑھی اتنی لمبی آپ کی نماز تھی سورہ نام تقریباً آٹھویں سپارے میں جا کر آتی ہے ساتویں سپارے سے آٹھویں تک تو گویا کہ سات یا آٹھ پارے آپ نے دو رکعات کے اندر پڑھے اور صرف آٹھ پارے نہیں پڑھے بلکہ آٹھ پارے پڑھے اتنا ہی جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنا لمبا رکو پھر رکو سے قوما اتنا لمبا پھر سجدہ اتنا لمبا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اتنا لمبا اتنی لمبی تھی کئی گھنٹوں پر یہ دو رکعت مشتمل ہوگی اس لیے تاجد میں انسان جب اٹھے تو دو رکعت مختصر پڑے اس کے بعد جتنا لمبی انسان کے اندر استطاعت ہے طاقت ہے اتنا پڑھنا چاہیے تو اقلی صلاط اسلام کے تحجد کے بارے میں اور روایات بھی ہیں اور معمول بھی ہیں یہاں جو حدیث گزری ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اقالی علیہ و اسلام کا تاجد میں جو معمول تھا بارہ رکعات کا تھا بارہ تحجر پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی آپ نے دس بھی پڑھی ہیں آٹھ بھی پڑھی ہیں اور چھ بھی پڑھی ہیں اور اس سے کم پیش ہوتا رہا ہے اکثر عمر آپ کا آٹھ کا تھا تین رکعت وطر آپ آخر میں پڑھا کرتے تھے بعض دفعہ دو رکعت تحریر الوضو بھی شروع میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے اور لمبی رکعتیں ہوتی تحجد کی اور صبح جب آپ اٹھتے تھے تو سورہ عال عمران کا جو پہلا رک آخری رکوع ہے وہ سب سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تاجر کی نماز انسان ہو سکے رات کے آخری حصے میں اٹھے اور جتنا ہو سکے لمبی رکاتیں انسان پڑھے اور وطر آخر میں پڑھے یہی مستحب طریقہ ہے اور اسی قرآن نے کہا کہ وہ میں نے لئی بھی نہلا تلق آسای یا آساکہ رب کا مقام محمودہ کہ آپ تحجد پڑھا کریں نہ فلا تلق یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا اور انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے مجھے کوئی درجات ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ تحجد کی نماز پڑھیں اسی عربی کا ایک مشہور مصرعہ ہے کہ منطلہ بلغلا سہر العلی بے قدر القد تک تصب المعلی جو انسان بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے تو اگر آخرت کی بلندی چاہیے اللہ کا قرب چاہیے جنت میں آلہ درجات چاہیے پھر راتوں کو اٹھ کے تاجد کی نماز میں لمبی رکاتیں پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوں گے اسرات السلام کی رات کے جو معاملات ہیں ان میں کچھ چیزیں باقی ہیں تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم بیان کر دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے